صورت المعارج مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ستر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر سیونٹی نائن ہے یہ اس سے پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں کہ قرآن مجید فوقان حمید کی سورتیں اور آیتیں موقع کی مناسبت سے نازل ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی خدمت اقدس میں کاتبان وگی ہوتے کہ جو قرآن پاک کو لکھتے جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تو عقد جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم کاتبان وگی کو فرماتے ان صحابۂ کرام سے فرماتے جو قرآن پاک لکھتے ہیں ان سے فرماتی کہ اس آیت کو فلاں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو جو بھی آیت یا سورت نازل ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے طاقت عطا فرمائی کہ آپ لوگ محفوظ پر نظر فرماتے اور جو ترتیب لوگ محفوظ پر ہوتی اسی ترتیب کے مطابق آپ صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیتے اور جو صحابہ کرام اسے یاد کرتے وہ بھی اسی ترتیب سے یاد کر لیتے پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ساتھ کئی صورتوں کا نزول ہوتا اور کئی صورتیں تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہوتی تو صحابہ کرام اس طرح یاد کرتے رہتے مثلا ایک صورت کی سو آیتیں یاد ہو گئی ہیں اب مزید دس آیتیں نازل ہو گئیں اور وہ دس آیتیں اس سو آیتوں میں بیچ میں اس طرح ہوں گی کہ ساٹھ آیتوں کے بعد ان دس آیتوں کا اضافہ ہوگا تو اس طرح یہ ایک سو دس آیتیں ہو گئیں اور ساٹھ آیتوں کے بعد ان دس آیتوں کو یاد کرنا ہے تو صحابہ کرم علی مردوان حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو اسی طرح یاد کرتے اس طرح جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اس کرام کو لوہ محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن پاک یاد ہو گیا جو ہمارے پاس قرآن پاک ترتیب سے ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوہے محفوظ کی ترتیب ہے اور جہاں تک نزول کا تعلق ہے تو نزول میں موقع کی مناسب سے جیسا واقعہ ہوتا اس کے مطابق قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے تو صورت المعارج قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر سیونٹی ہے اور نزول کے ادوار سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر سیونٹی نائن ہے اس میں چوالیس آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں معرج کے معنی ہوتے ہیں بلندیاں یہاں مراد آسمان ہے اس الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا سَأَلَ سَائِلٌ بِعْذَابٌ وَاقِعٌ ایک پوچھنے والے نے سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے لل کافروں کے لیے تو کافروں نے یہ سوال کیا کہ یہ عذاب کب آئے گا اور بعض کافر ایسے تھے کہ جنہوں جن نے یہ کہا کہ اے پروردگار جب ہم تیرے نافرمان فرمان ہیں تو تو ہمیں مہلت کیوں دیتا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش پڑ تو جو عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے یقینی واقع ہونے والا ہے اس عذاب کو مانگا کافروں نے ندر بن حارث نے ایک بات کہی سورت الانفال آیت نمبر بتیس میں اس کا ذکر ہے وہی قور الم ان کا من ان اور یاد کرو جب وہ بولے اے اللہ اگر یہ رسول یہ قرآن یہ اسلام تیری طرف سے سچا ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانتے تو ہمیں مہلت نہ دے فام عَلَيْنَا علینا خجا گن سمائی تو, تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش فرما ابنا بذا بن یا ہم پر تو دردناک عذاب کو لے آ فرمایا قیامت کا عذاب ہو یا دنیا میں جو عذاب لکھ دیا گیا کافر اس سے فرار نہیں ہو سکتے لَيْسَ لَهُ دا اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے من اللہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب آنے والا ہے وہ اللہ جو بلندیوں والا ہے یعنی آسمانوں کا مالک ہے تا رج الملا اکتور فرشتے اور جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تاروجو وہ چڑھیں گے فی یوم اس دن میں کانا مقدار الفا سنا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے خمسین پچاس الفا ہزار سنا سال وہ قیامت کا دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے ان قریب کافر اپنے انجام کو پہنچیں گے فصبر اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح صبر کرتے رہیں اور ان کی باتوں کو برداشت کرتے رہیں ان بعیدا بے شرکی کافر اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں آ سکے گا یہ باتیں عقل سے بعید ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وہ نرا ہو اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں یعنی در حقیقت عذاب یقینی ہے کبھی آپ کسی کو کوئی بات کہیں تو کہتا ہے تمہاری باتیں بہت دور کی باتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں تو بعید کے جو الفاظ ہیں بغیدن اس سے مراد ہے کہ کافر اس عذاب کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا اور قریباً کہ یہ مانا ہے کہ یہ یقینی عذاب ہے اور قیامت کا وجود وہ یقینی ہے یو تکون السماء سما مہلی جس دن آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح ہوں گے جیسے چاندی جب گل جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اس طرح آسمان بہت کمزور ہوں گے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے وہ تکون الجیبالو کل اڑنی اور پہاڑ اون کی طرح روئی کی طرح ہوں گے جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہواؤں میں اڑتے ہیں اس طرح قیامت کی ہولناکی کے وقت بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے آج جن دوستوں پر ہم مرتے ہیں ولا یس المیم ان کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو پوچھے گا نہیں نفسا نفسی کا علم ہوگا یو واپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے پہچانیں گے مگر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی یود ال مجرم مجرم تمنا کرے گا جس کی آخرت تباہ ہو گئی جس کے لیے تباہی ہے وہ تمنا کرے گا لو یف تدیم آزادی یو می ادم بنی کاش آج کے دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو قربان کر دیتا وہ ساخی بتی وہ وہ اپنی بیوی کو فدیے میں دیتا وہ اپنے بھائی کو دیتا وہ فصیح لتی لتی اور وہ اپنے تمام رشتے داروں کو قربان کرتا وہ کمبا وہ خاندان وہ رشتہ دار جس میں اس کے لیے جگہ تھی آج وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے وہ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا آئی اور وہ تمنا کرے گا کہ جتنے لوگ زمین میں ہیں میں تمام کو قربان کر دیتا مراد یہ ہے کہ مجرن جب عذاب کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ آج میرے پاس اگر پوری دنیا کی دولت ہوتی میں اپنے بال بچوں کو اپنے خاندان کو اور اپنی ساری دولت کو آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قربان کر دیتا مگر دنیا کے اندر اس سے آسان کام دیا گیا کہ مال آپ رکھ سکتے ہیں مگر حرام سے اور گناہ سے بچنا ہے مال کے حاصل کرنے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی رشتہ داروں سے دوستوں سے مسلمانوں سے بال بچوں سے تعلقات رکھ سکتے ہو مگر حرام اور گناہ سے بچنا ہے کتنا آسان تھا مگر دنیا کے اندر یہ کرنے کو وہ تیار نہ ہوا وہ کہے گا کاش میں سب کچھ قربان کر دوں تم جی پھر وہ سوچے گا کہ شاید اس طریقے سے وہ نجات پا جائے وہ کہے گا کہ وہ سب کچھ قربان کر دے ثم میون جی پھر وہ نجات پا جائے اس عذاب سے کل ہر گز ایسا نہیں ہوگا کل بروز قیامت کوئی چیز ہوگی نہیں جو وہ قربان کر سکے کل بروز قیامت عذاب کا فیصلہ جس کے لیے ہو گیا رب ناراض ہو گیا چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی ان لو بے شک وہ جہنم تو ضرور بھڑکتی ہوئی آگ ہے لو ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے نزاد شوا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ایسی گرم ہے کہ وہ کھال اتار دینے والی آگ ہے جسم کی کھالوں کو ادھیر دینے والی آگ ہے تدمن ادبرا و طول یہ جہنم کی آگ بلائے گی اس شخص کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا یعنی شریعت کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا وہ اور مال جمع کیا فو پھر اسے محفوظ کر لیا مگر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کے حقوق ادا نہ کیے انسان خلی کو حلو آشک انسان کو بڑا بے صبرا لالچی پیدا کیا گیا یعنی انسان کی پیدائش یوں تو فطرت سلیمہ پر ہے لیکن جو معاشرے کا ماحول ہے وہ بچے کو ہوش سمالنے سے پہلے پہلے لالچی بے صبرا اور نا بنا دیتا ہے اب جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے یعنی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرے اور جو برائیاں نفس و شیطان کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے اس کے اندر آ گئی ہیں بخل ہے کینا ہے حسد ہے بغض ہے عداوت ہے ریاکاری ہے دکھلاوا ہے نام و نمود کی خواہش ہے یہ ساری چیزیں بچوں میں اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہے تو نہ سمجھ بچہ ہے تو وہ دنیا کے لوگوں کو جو دیکھتا ہے اسے کیچ کرتا ہے اور کئی برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں اب عقل و شعور تو آ گیا مگر یہ شعور اس کے لیے کافی نہیں جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کی رہنمائی نہ ہو کہ قرآن و حدیث سے رہنمائی ہو جائے یہ بھی کافی نہیں بلکہ اس پر مسلسل وہ عمل کرے ریاضتیں کرے مجاہدات کرے مثلا وہ قرآن و حدیث میں غور کرے اور اسے محسوس ہو کہ میرے دل میں بخل ہے میرے اندر بخل کا مرض ہے تو اب مسلسل وہ بخل کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو پہلے تو بل جبر وہ اللہ کی راہ میں دے گا یعنی اپنے دل پر جبر کر کے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی راہ میں دینا اس کی عادت بن جائے گی اب وہ بخل نہیں کر سکے گا اسی طرح کوئی ملنسار نہیں خوش اخلاق نہیں ہے تو وہ بالجبر کہ جب بھی کوئی اس سے ملاقات کرے تو وہ بہت اچھے اخلاق سے ملاقات کرے اپنے اوپر جبر کر کے آہستہ آہستہ یہ اچھی عادتیں اس کی عادت بن جائیں گی جب عادت بن جائیں گی تو پھر وہ اخلاق حسنا کے مقام پر فائز ہوگا اخلاق حسنا کی تعریف یہ ہے کہ جس میں تکلف نہ ہو وہ اس کی فطرت بن چکا ہو وہ کون سی فطرت ہوگی وہ فطرت سلیمہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور جو خرابی بچپن میں یا ناسمجھی میں پیدا ہوئی ہے اسے آہستہ آہستہ دور کرتا رہے لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کوئی انسان اپنے عیبوں کو ایب سمجھے اور ایب کو ایب سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے نور سے منور ہونا ضروری ہے ادا مسر جزو آ انسان کے متعلق فرمایا وہ بے صبرہ بھی ہے اور لالچی بھی ہے جب کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے جزو سخت گھبرانے والا ہے فورن گھبرا جاتا ہے وہ ایرا مسح الخرو اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے نعمت ملتی ہے تو روکنے والا ہو جاتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائیے میں ہی حاصل کروں لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں ال مسلم مگر جو نمازی ہیں وہ ان ایبوں سے پاک ہیں وہ نہ تو بے سبرے ہوتے ہیں نہ ہی وہ لالچی ہوتے ہیں نہ ہی جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ فورن گھبرا نہیں جاتے اور نعمتوں کی فراوانی میں وہ کنجوس نہیں بنتے لیکن یہ ان نمازیوں کا ذکر ہے کہ جو نماز پڑھنے کے حق کو ادا کرتے ہیں ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ توجہ کے ساتھ خوش و کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ایسی برکت والی نماز ہے کہ نماز کی برکت سے ان سولا تنہا فاحشہ من کر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے اللہ اللہ سولاۃ امون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ولدی نفی ام والیم معلوم اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے یعنی زکوٰۃ وہ ڈھائی پرسنٹ ہے عید الفطر میں صدقہ فطر دینا ہے اوشر دینا ہے اگر کھیتی باڑی ہے اور اوشر کے مسائل پائے جائیں اس کے علاوہ حق معلوم سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے نیک بندے فرائض اور واجبات ادا کرنے کے علاوہ وہ اپنے ذہن میں خیرات کرنے کے لیے ایک تعداد ایک رقم فکس کر لیتے ہیں وہ نفلی صدقہ اور نفلی خیرات سوچ لیتے ہیں وہ دیتے ہیں اور جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اتنا ہی ان کے دل سے بخل کا مرض دور ہوتا ہے اور سخاوت پیدا ہوتی ہے اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ انہیں مال سے محبت ختم ہو جاتی ہے ساعل و جو مستحق لوگ اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں سائل انہیں بھی دیتے ہیں ول اور جو مستحق تو ہیں لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے اور محروم رہتے ہیں انہیں بھی ڈھونڈ کر یہ انہیں دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں بیوم الدین اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا مشف خون اللہ اکبر وہ نمازی ہیں پرہیزگار ہیں خوب اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں مگر فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں سوچ لیجیے کیا ہمیں ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈر محسوس ہوتا ہے قرآن پاک تو ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرما رہا ان نابین غیر معمون اب ایک قاعدہ اور اصول بتایا جا رہا ہے بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ بہت بڑی نادانی ہے اللہ کا عذاب وہ نڈر ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے اس سے ڈرنا چاہیے وہ لدینہ اور یہ وہ لوگ ہیں ہوملی فروجیم فیگون وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اعلیٰ ازوا جیم او ماں ملکت مگر جو ان کی بیویاں ہیں یہ جو کنیزے ہیں ان کے ساتھ جو جائز معاملہ ہے وہ اس سے مستثنا ہے وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی حرام سے بچتے ہیں فعین غیرمعلومین پر بے شک انہیں کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے جائز طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ ایک نکاح کرے کہ دو کرے کہ تین کرے چار کرے شرعی طور پر وہ کسی ملامت کا مستحق نہیں ہے چونکہ حرام سے بچ رہا ہے سامان جو کوئی اس جائز صورت کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کرے چاہے وہ آنکھوں کا سینا کرے چاہے وہ کانوں کا ذنا کرے چاہے وہ زبان کا زنا کرے چاہے ذہن کا دل کا سوچ کا ذنا کرے چاہے وہ زنا کرے جسے عرف میں زنا سمجھتے ہیں شریعت نے نکاح کا حکم دیا اس کے علاوہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اور اگر غلطی میں کسی خاتون پر نگاہ پڑ جائے تو اسے اپنی بہن اور ماں کے برابر سمجھا جائے اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے پہلے تو حکم ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے لیکن بے خیالی میں نظر پڑ جائے تو یہ تصور کرے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے یہ میری بہن کی طرح ہے کوئی میری بہن پر بری نگاہ ڈالے میں یہ پسند نہیں کرتا تو یہ بھی کسی کی بہن ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے آپ بتائیے اگر بندہ نگاہ کی حفاظت کرے غلطی میں کبھی نگاہ پڑ جائے تو یہ پاکیزہ تصور قائم ہو فرمایا ایسے شخص کی روزی میں اللہ تعالی غیب سے عطا فرمائے گا اسے روحانیت سکون عبادت کی لذتیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی آج اگر عبادتوں میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی اور آج اگر ہمارے دل کو سکون نہیں ہے تو جہاں کئی وجوہات ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ بد ہی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھیں بازار جائیں اور یہ آپ عزم کریں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں بچنے کی کوشش کروں گا اور آپ بچنے کی کوشش کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے تو آپ یہ تصور کریں یہ میری بیٹی ہے یہ میری بہن ہے یہ میری ماں ہے تو پاکیزہ تصورات رکھ کر نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں گے آپ اپنے دل کے اندر ایک روحانی سکون پائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شیطانی وار سے محفوظ فرمائے فولا اکم تو جو حرام راستے کو اختیار کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے ودین امانات اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں و احدین اور عہد احد کی راغ پابندی کرتے ہیں رعایت رکھتے ہیں جس کی امانت ہے اسے واپس کرتے ہیں امانت کی حفاظت کرتے ہیں جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں ولدین ہم بشہادیم قو اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں اشحد اللہ, علیہ علیہ اللہ وحدہ لا شریق اللہ واشحد ان محمدن ابد ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس گواہی کے معنی کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پسند میری پسند ہے اور وہ جس چیز کو ناپسند کرے وہ میری ناپسند ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں گا تو یہ جو بات کا دعوی کر رہے ہیں وہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں اس کے علاوہ جھوٹی گواہی قائم نہیں کرتے بلکہ سچی گواہیوں کو قائم رکھتے ہیں ولدی نہ شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے ان صفات کے درمیان اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں الا اکی جنت مکرمون یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے اکرام کے ساتھ ہوں گے